دعوت ایک سنگین ذمے داری پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑوسی کے بارے میں ان الفاظ میں آئی ہے کم ان جارن متعلق یوم قیامتی یقول یا ربی حاضہ اغلق بابنی ف منا معروفہ یعنی کتنے ہی پڑوسی ہیں جو اپنے پڑوسی کو پکڑے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن وہ کہیں گے اے میرے رب اس نے اپنا دروازہ میرے لیے بند رکھا اور اپنی بھلائی کو مجھ سے روک دیا بہوالا الادب المفرد لباری حدیث نمبر 111 یہاں معروف کا لفظ دینی ہدایت کے معنیٰ میں ہے یعنی ایک شخص قیامت کے دن رب العالمین سے اپنے پڑوسی کے بارے میں شکایت کرے گا کہ اس انسان کے پاس میری نجات کا راستہ تھا مگر اس نے اپنے گھر کے دروازے کو میرے اوپر بند رکھا اور اسلام کی دعوت مجھ کو نہیں دیا جو آج میرے کام آتا اور مجھ کو ابدی تباہی سے بچا لیتا اس حدیث میں ایک پڑوسی سے مراد وہ شخص ہے جو دنیا میں ایمان کا دعویٰ کرتا تھا اور اس کے پاس اللہ کی ہدایت قرآن و سنت کی شکل میں موجود تھی دوسرے پڑوسی سے مراد وہ انسان ہے جو اپنی بے خبری کی بنا پر صاحب ایمان نہ بن سکا کیونکہ اس کے مومن پڑوسی نے اس کی قابل فہم زبان میں اس کو اللہ کی ہدایت نہیں پہنچائی یہ حدیث قیامت کے بارے میں ہے قیامت میں کسی کو یہ محرومی نہیں ستائے گی کہ وہ دنیا میں مادی چیزوں کے پانے میں ناکام رہا کیونکہ اب اس کا دور ختم ہو چکا ہے قیامت میں کسی کو صرف یہ چیز تڑپائے گی کہ کاش میرے پڑوسی نے میرے قابل فہم زبان میں مجھ کو ہدایت پہنچائی ہوتی تو میں اس پر ایمان لاتا اور آج میں جنت میں داخلے سے محروم نہ رہتا اس حدیث کو موجودہ زمانے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں عام پڑوسی کے علاوہ الیکٹرانک پڑوسی ای نیبر بھی شامل ہوں گے کیونکہ آج دور کے پڑوسی کو ہدایت پہنچانا اتنا ہی آسان ہو گیا ہے جتنا کہ قریبی قریبی پڑوسی کو پہنچانا